العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفده ونفده يا أيها الذين آمنوا كُفِب عليكم الصيام كما كُفِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معجودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية ضعام مسكين فمن تطوع خيرا فروى خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن تدل للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليسمه روزہ اللہ تب اعلیٰ نے فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین وہ لوگ جو ایمان لائے ہو علیکم علیہ تم پر روزہ فرض ہے کما قیبہ اللہ دینا منتبل کم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا مومن آدمی جو مومن ہے اس پہ روزہ فرض ہے اور کسی بھی بندے کو مومن بننے کے لیے گیارہ کام کرنے پڑتے ہیں ان میں سے اگر ایک کام بھی نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے صحیح وپاری کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں جبریل نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں آپ مجھے بتائیے ایمان کیا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المان بل ویکا بھی ہی واہ قطبی و رسو بھی ہی ول یوم آخری ول قدری ایمان کیا ہے اللہ پر ایمان ہو فرشتوں پر ایمان نبیوں رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اچھی بری تقدیر پر ایمان اور چھٹے نمبر پر یوم آخرت قیامت کے دن پر یقین یہ ایمان اللہ کو چھانا ہوا تو پر ایمان ایمان کا سب سے پہلا جز ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ہے حجی سے وقت الفیظ بری افط کا وفد کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے جب وہ جانے لگے تو آپ نے ان کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے آپ نے منع کیا ہمارا ہوں بال ایمان بلّاہ وسدا ہوں انہیں اللہ وحده لا شریف پر ایمان لانے کا حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور پوچھا القد رون ایمان وحده کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحده لا شریف پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بس اللہ پر ایمان ہو گیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے لگے اللہ و رسول او اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بٹر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے ان اللہ اراح اللہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دو وہ اللہ محمد ابو ہوا رسول صلی اللہ وسلم آ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کی اللہ کا بندہ ہونے کی گواہی دو وہ توملا نماز قائم کرو وہ تخت الزک زکوٰۃ ادا کرو وہ تسوم و اور رمضان کا روزہ رکھو من من خوبص اور جہاد کرو جہاد کے نتیجے میں اگر تمہیں مانے رنیمت ملتا ہے تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کے راستے میں دے دو باقی چار حصے رازیوں میں تقسیم کر دا. یہ کل پانچ کام ہیں اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ پانچ کام پانچ یہ اور چھ وہ ارکان ایمان کل گیارہ کام بن جاتے ہیں اور وہ دوسری حدیث اس میں حج کا ذکر بھی ہے وحج جزبئی من کا سا سبیلا بیت اللہ کا حج کرنا یہ کل گیارہ کام بن جائیں گے تو جو آدمی یہ کام سر انجام دیتا ہے وہ مومن ہے اور اس پر روزہ فرد ہے اور روزہ فرض کرنے کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے اللہ اللہ تاکہ تم منتقی پرہیزگار بن جاؤ یعنی روزہ بھوک ہڑتال کا نام نہیں ہے کہ بندہ شہری کھائے سارا دن بھوکا رہے شام کو افطاری کر لے اس کا نام روزہ نہیں محض کھانا پینا چھوڑ دینے سے روزہ دار بندہ نہیں بنتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں ملب یادا بھی حاجت شرابا ہو جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ریبت چگلی دھوکہ فراٹ جھوٹ دگابی ایسے کام ترق نہیں کرتا علیہ اللہ جاتا ہوا شرابہ ہوں ایسے بندے کے کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کا کھانا اس نے بند کر دیا ہے پینا بند کر دیا ہے اللہ کو اس کی ضرورت کوئی نہیں اگر یہ اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں چھوڑتا کتنا ہی بے وقوف اور پاگل آدمی ہے وہ جو اللہ تعالی کا حکم مان کر حلال رز پاکیزہ صاف ستھرا پانی کمدہ غذائیں اور کھانا یہ تو چھوڑ دیتا ہے لیکن اسی اللہ کا حکم مان کے خبیص کام گندے افعال برے کردار نازیبہ مختار ترک نہیں کرتا اللہ کا حکم مان کے اچھے کام چھوڑ دیے لیکن اس کا حکم مان کے برے کام نہیں چھوڑے یہ عقل مندی نہیں ہے یہ جہالت اور دیوا پوتی اور پاگل پل کی نشانی ہے جو آدمی اللہ پچھانا ہوا تھا اعلیٰ کا حکم مان کے اچھے کام ترک کر دیتا ہے اس کو عقل یہ تقالا کرتی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مان کے برے کاموں سے بہت زیادہ دور بھاگ جائے یہ دانش مندی نہیں ہے کہ وقتی طور پر اللہ کا حکم مان کے پاکیزہ رزق وہ چھوڑے ہوئے ہیں گرمی لگتی ہے بھوک پیاس کی شدت ہے خانے میں جا کے آدھا آدھا گھنٹہ اپنے سر کو پانی کے نیچے کر کے رکھتا ہے کہ شدت پیاس کی ذرا کم ہو کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا تنے تنہا ہے اور اکیلے میں اگر وہ پانی کے دو چار گھونٹ پی لے پیٹ بھر کے پانی پی لے کسی کو کوئی پتہ نہیں لیکن پھر بھی نہیں پیتا جسم پہ پانی ڈالتا ہے الگ سے نیچے نہیں اتارتا کیوں اس لیے کہ مجھے میرے اللہ نے روکا ہے ہاں اسی اللہ نے جھوٹ بولنے سے بھی روکا ہے اسی اللہ نے ریبت چگلی گالی گلوچ سے بھی منع کیا ہے لڑائی جھگڑے سے بھی روکا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کام یہ عجیب آدمی ہے کہ اللہ کا حکم جو اس کے جی میں آتا ہے وہ مان لیتا ہے جو جی میں نہیں آتا نہیں مانتا اس قسم کی عشاعتیں اللہ کو نہیں کرنی اللہ تعالیٰ اپنا خالص مطیر اور فرما بردار بندہ چاہتا ہے جو ہر ہر بات میں اللہ کا حکم مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے کوئی بندہ آ کے آپ سے لڑائی کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے آپ اس کو جواب نہ دیں بلکہ کہے پل یا پل ان سائے من وہ کہ میں روزے دار ہوں میں نے تیرے ساتھ نہیں لڑنا تیرے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے ہاتھ پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دیا روزے کا تو یہ تقاضہ ہے روزہ بندے کو اللہ تعالی کا تقویٰ سکھاتا ہے پرہیزگاری سکھاتا ہے اور اگر کوئی آدمی روزے کے یہ تقاضے پورے کر لے روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرے کہ مجھ سے میری زندگی میں کیا کیا گنا سرد ہوتے ہیں اور میں نے ان سے کیسے بچنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منفاء مرمبان آ ایمان صاحب آل ما سقدمن زندگی ہی جو آدمی مومن ہو اور اپنا احتساب کرے اپنا محاسبہ کرے اللہ تعالیٰ سے نیکی اور ثواب کی امید رکھے اور اس حال میں وہ روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ محاف فرما لے ایسے ہی جو آدمی رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے تحجد و تلابی کا اہتمام کرتا ہے بندہ مومد ہے اپنا محاسبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھتا ہے ثواب چاہتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ محاف ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آدمی اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من کتنے ہی روزہ دار روزہ رکھنے والے ایسے ہیں لئی صلاح ویل آتش کے ان کو روزے کے بدلے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا نیت درست ہو عمل جیت ہو تقاضے پورے ہوں تو اتنا اثر ہے کہ پچھلے سارے گنا میں اور اگر روزے کے تقاضے پورے نہیں ہیں تو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں آتا وہ کم میں سلاحو انتظامی علت شہر کتنے ہی راتوں کو بیدار رہنے والے شب بیداری کرنے والے تحجد اور ترابی کا استعمال کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں رات کے جاگنے شب بیداری کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اجر و سباب سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے تقاضے پورے نہیں کرتے تو روزے کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے اللہ اللہ تاکہ تم متفقی بنو پرہیزگار بنو اور روزہ رکھنا فرض ہے یہ کسی کو بھی معاف نہیں ہے جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں مسلم ہوں مؤمن ہوں اس پر روزہ فرض ہے اور معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے تمنقانہ مریض اور الاثرین فاجزہ تکمن ایام ان اخر کوئی آدمی مسافر ہے سفر کی سختیوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی آدمی بیمار ہے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا فا عجا تکمن ایام اخر وہ رمضان کے بعد روزے رکھ لے بیمار جب صحت مند ہو جائے پھر روزہ رکھ مسافر کا جب سفر ختم ہو جائے وہ روزے رکھے شروع اسلام میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ایک رخصت دی واحد اللہ دینا فدیا صاحب کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے فدیہ دینے کی وہ فدیہ دے لے روزہ نہ رکھے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے صحابہ کرام ہٹے کرتے صحت مند جن کو اللہ تعالی نے مال دیا تھا سمن شَاءَ جو چاہتا روزہ رکھ لیتا ومن شاہ افطارا وہ اط ہماں مکانا اور جو چاہتا روزہ نہ رکھتا بلکہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا چاہے صحت مند ہے مسافر بھی نہیں ہے پھر بھی رخصت کہ جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے فری دے دے لے لیکن اللہ نے یہ کہا وہ انتسوم خیر اللہ اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رخصت بیمار اور مسافر کے لیے خاص نہیں تھی بلکہ سب کے لیے تھی اگر یہ رخصت صرف بیمار اور مسافر کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان و خیر اللہ, خیر اللہ کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے یہ بات بنتی نہیں کیونکہ بیمار آدمی تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا پھر اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر کیسے یہ رخصت عام تھی کوئی بیمار ہے خاص صحت مند ہے مسافر ہے خاص گھر کے اندر مقیم ہے اگر چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو فدیہ دے دے یہی صحیح بخاری کی حدیث سے باتیں ہو رہا کہ جو چاہتا روزہ رکھ لیتا جو چاہتا روزہ نہ رکھتا بلکہ انتظار کرتا اور کسی مسجد کو کھانا کھلا دے یہ شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی لیکن بعد میں اللہ نے اس رخصت کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمن شاہدم کو جو آدمی تم میں سے اس اسماع سیام رمضان المبارک کو پالے وہ اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے کانا مریدن اخر اور جو مسافر ہے یا مریض ہے وہ بعد کے دنوں میں روزے رکھ کے روزوں کی تعداد پوری ہے یہ فیڈیے کا قانون اللہ نے ختم کر کے روزے کو لازم کر کے کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یورید اللہ بیکم السرا والا یورید و بیکم السرا اللہ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے تنگی نہیں کرنا چاہتا یعنی نہ دینا بلکہ روزہ ہی رکھنا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آسانی ہے مشقت نہیں چاہے لوگ جن کی عقل و فہم سلیم نہیں ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ مریض کے لیے شدیا دے دینا آسان ہے روزہ رکھنے کی نشتر لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یورید اللہ بالکب یوسرا والا یورید و بالکب <الْحُسرَة> اللہ نے روزے کو لازم کر کے فدیے کو منسوخ کر کے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے تنگی کا نہیں دوسرا فائدہ والی دکھ میر تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو مریض آدمی ہفتہ دس دن پندرہ بیس دن پورا مہینہ اگر بیمار رہا ہے وہ بعد میں روزے رکھے گا روزوں کی تعداد پوری ہو جائے گی اور اگر فدیا دے گا تو تعداد پوری نہیں ہوتی پہلا فائدہ کہ فدیا دینے کے بجائے روزہ رکھنے میں آسانی ہے مشکل مشقت نہیں ہے دوسرا فائدہ والی دکھ میرے ہٹ جاتا تم تعداد روزوں کی پوری کرو تیسرا فائدہ والی دکھ اب میں روزہ تم تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بریائی اللہ کی بزرگی اور تکبیر بیان کرو روزہ رکھ کے دار نیک اعمال روزادار زیادہ کرتا ہے نیکیوں میں وہ زیادہ بڑھتا ہے قرآن کی تلاوت ذکر ازگار زیادہ کرتا ہے روزہ دار عام آدمی کی نکل یہ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بڑی تکم کے رضا علامہ ادا اللہ کا ذکر اللہ کی تقدیر اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان ہو چوتھا فائدہ اللہ نے بیان کیا والا اللہ تم تاکہ تم اللہ کا شکر کرو اور روزہ رکھنا یہ شکرانے کا طریقہ ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ بندہ روزہ رکھے محرم، روزہ رکھا کرتے تھے موسا علیہ السلام کو فرعون سے نجات کی دی. روزہ شکرانے کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہے ہمارا تعلق موسا علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کی نسبت زیادہ ہے لہٰذا اس شکرانے کے طور پہ ہم بھی روزہ رکھا کریں گے یعنی روزہ یہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فضیے کو منسوخ کر کے روزے کو لالم کر دیا ہے اللہ اللہ کو تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو آج بھی کچھ لوگ بیماروں کی طرف سے شدیا دے دیتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. اللہ سکھانا ہوا تعالی نے اس رقم کو منسوخ کر دیا ہے صحیح بخاری ہی کے اندر حدیث موجود ہے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا ابھی جس کا ایک قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا افطار کر دیتا اور اس کے بجائے ایک یقین کو کھانا کھلا دیتا اللہ ہوا کہ نہیں ہے شاہیم الزل قرآن خدل واسم القرخان فرماتے ہیں امیروں کی فعم تو لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا پھر جو اختیار تھا وہ ختم ہو گیا اور لوگ حکم دیے گئے کہ روزہ رکھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھتا اور بیماری کی حالت میں ہی فوس ہو گیا وہ کیا ہے؟ اس کی زندگی میں رمضان کے آٹھ دس پندرہ بیس دن یا پورا مہینہ یا اوقات بیماری لمبی ہو جاتی ہے ایک سال دو سال اس نے روزے نہیں رکھے جب تک صحت مند تھا روزوں کا پابند تھا مومن بندہ ہے لیکن بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ کے اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مم کوئی بھی آدمی جو فوت ہو گیا اور اس پر روزہ فرض ہے چاہے وہ روزہ رمضان کا ہو چاہے کفارے کے روزے ہوں چاہے نظر کے روزے ہوں فرض ہے اس نے اپنی زندگی میں رکھنے تھے رکھ نہیں سکا سامان اولیا اس کے اولیاء اس کے برا تھا اس کی طرف سے روزہ رکھے آدمی کے برا تھا اس کی اولاد بیٹے بیٹیاں پوتے پڑپوتے نوازے بہن بھائی والدین چچا تایا چچا داد بہن بھائی یہ سارے اولیاء ہیں ہیں یہ جائیداد اور وراثت کے حقدار بنتے ہیں یہ اولیاء ہیں اور ان اولیاء کو جہاں اللہ نے وراثت کا حقدار بنایا ہے وہاں ان اولیاء کے ذمے یہ بھی لگایا ہے کہ میت پر موجود جو قرض ہے اسے ادا کریں روپے پیسے کا قرض تو سارے سمجھتے ہیں کچھ باد میت کے ذمہ فرض ہو جاتی ہے روزہ یہ بھی فرض ہے سامان اولیا کے اوپر لازم ہے کہ وہ میت کی طرف سے روزہ رکھیں جتنے روزے اس کی زندگی میں آئے اور اس نے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے اولیاء روزہ رکھے ایسے ہی آدمی پر حج فرض ہو گیا برداستہ بےچارہ جمع کرواتا رہا نمبر نہیں نکلا خوش ہو گیا یا کسی بھی مجبوری کی بنا پر حج نہیں کر سکا حج اس پر فرض تھا تو یہ بھی اس کے اوپر قرض ہو گیا ہے اس کی جائیداد اور وراثت بعد میں تقسیم کی جائے پہلے اس کے ترکے میں سے حج کیا جائے عباداتی قرض ہوتی ہیں ایسے ہی مثلاً ایک آدمی کی روٹین ہے کہ وہ رمضان میں ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے لیکن سفا بیمار ہو گیا زکات ادا نہیں کر سکا فوت ہو گیا اب اس کے مال میں سے بھی سب سے پہلے زکات ادا کی جائے گی بعد میں اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی کچھ عبادات بھی, بھی میت کے ذمے سرل ہو جاتی ہیں روزہ بھی انہی میں سے ہے مماتا وہ آنے ہی سیامن ساماہن ہوگی جو آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے جب تک وہ زندہ ہے اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھے اتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات بھی جواب دے دیتے ہیں کہ اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے لیکن اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے اور پھر وہ کئی کئی حال تک زندہ رہتے اللہ کی رحمت سے نا امید اور وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے جو بیمار ہے وہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صحت دے گا اور جب وہ صحت یاب ہو جائے تو رکھ لے اور کچھ دائمی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے رودا رکھنا مشکل نہیں ہوتا جو اچانک جب بیماری آتی ہے شروع شروع میں تو بندہ کافی ہل جاتا ہے لیکن جب بیماری اس کے جسم کے اندر رچ بس جاتی ہے اور ایک روٹین بن جاتی ہے پھر اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ہم نے دیکھے ہیں کئی بندے شوگر کے مریض بلڈ پریشر کے مریض دل کا بائی پاس ہوا ہے سانس کی انہیں تکلیف روزہ رکھتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہمارے استاد محترم شاہد حافظ عبد المنان نور پوری صاحب اللہ رحمہ اللہ وہ پورا سال روزہ رکھتے تھے ہر سموار جمعہ کا بیس چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا عمر ان کی ستر سے متجاو اور حالت کیا ہے بلڈ پریشر کے بھی مریض ہیں شوگر کے بھی مریض ہیں اور ان کے دل کا بائی پاس بھی ہوا ہے گرمیاں ہوں سردیاں ہوں سوموار جمعرات کا روزہ روز رکھنا ہے ڈاکٹر ان کو روکتے کہ آپ روزہ نہ رکھیں وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا روٹین ہے میرا یہ روزہ رکھنے کی ضرورت رہے ہیں. یعنی اللہ پر ایمان اور یقین یہ بھی بندے کو بڑا سہارا اور حوصلہ دے دیتا ہے خیر یہ فدیے والا کام منسوخ ہو چکا ہے روزہ رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے بیمار آدمی جب صحت مند ہو جائے تو روزہ رکھے اگر صحت مند نہیں ہو سکا اور فوت ہو گیا ہے تو وہ اس کے اولیا رکھ پھر اللہ سبحانہ و آلہ فرماتے ہیں ربادان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال اور جائز ہے کہ اپنی بیویوں سے مباشرت کرو پہلے شروع اسلام میں یہ منع تھا لیکن اس کے بعد اللہ کو خانہ نے نقصت دے دی اور فرمایا پلانا بادشر اب تمہیں اجازت ہے ان سے کرنے کی اور اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اگر اولاد تمہارے نصیب میں ہے تو تلاش کرو حِتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْفُ من الفجر۔ اور کھاؤ پیو کب تک ہر کہ صبح صادق یہ رات کے اندھیرے سے واضح ہو جائے فجر کی سفیدی صبح صادق کا اجالا رات کے اندھیرے کی نسبت واضح ہو جائے. یعنی یہ شہری کے وقت کی انتہا ہے کے بعد آداب ہوگی اور کھانا پینا بات ہے اس سے پہلے پہلے آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ایک آدمی روزے کی ایام کے علاوہ کرتا ہے اور جو ہی کپیدہ صبح نمودار ہو اس کے بعد وہ تمام تر کام جو روزے دار کے لیے منع ہیں وہ منع ہو جاتا اچھا اس آئے کا تقاضا یہ ہے کہ مثلا آج کل تین بج کے پینتالیس منٹ پہ کوپ پوٹنے کا وقت ہے صبح صادق شروع ہوتی ہے تو جو ہی صبح صادق شروع ہو یعنی تین بج کے پینتالیس منٹ پہ کھانا پینا باندھ حتا اگر کسی نے اپنے منہ میں لکما ڈالا ہوا ہے اس کو ہے اور تین بج کے پینتالیس منٹ ہو گیا تو وہیں پر بریک اس آیت کا تقاضہ یہ ہے لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اتنی سختی نہیں کی بلکہ رخصت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلالی اللہ تعالیٰ رات کے وقت آدان دیتے ہیں ان کی ان کی آواز سن کے کھانے پینے سے رکنا جایا کرو وہ تو رات کے وقت آدان دیتے ہیں ان کی آدمی دینے کا مقصد کیا ہے جب نا احما خن وجے تاکہ جو سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں خبردار ہو جائیں کہ شہری کا وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے اور جو جاگ رہے ہیں قیام کر رہے ہیں تحجد اور تراوی پڑھ رہے ہیں رات کے آخری پہر میں وہ بس کر دے اور لوٹ آئیں گھروں میں اور آ کے کھا پیے یہ مقصد ہے بلا رضی اللہ تعالی عنہ کی آزان یعنی تحریک وقت بتانے کا نبوی طریقہ کیا ہے آزان آج کل لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ سائرن بجاتے ہیں گوٹر یہ کام یہود سارا کیا کرتے تھے آج بھی گرجوں کے اندر آپ کو سلیاں ملیں گی بجاتے ہیں وہ لوگ اور یہودی وہ نافوش بجاتے تھے وہ سین کے اندر پھونک مارتے جس طرح یہ سائرن کی آواز ہے اس قسم کی آواز نکلتی ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں پھر کچھ لوگ وہ کہتے ہیں روزے داروں اللہ نبی کے پیاروں اس کے شہری کھاؤ جی یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے وہ کیا ہے اذان اذان کا مقصد لوگ کئی لوگ کہتے ہیں یہ تجد کی ادان ہے اللہ کے بندوں یہ تحجد کی ادان نہیں تحجد سے روکنے والی ادان ہے نیند سے بیدار کرنے والی ادان ہے یہ تحری کی ادان ہے سہری کی ادان تحجد کی نہیں کیونکہ نبی نبیر اخلاق وسلام مقصد بیان کر رہے ہیں کہ اس آدان کا مقصد کیا ہے نہیں اور اجیٰ جو تحجد پڑھ رہے ہیں وہ بس کر دیں اب شہری خالی عام طور پہ لوگ اس کو تحجد کی اذان کہتے ہیں یہ تحجد کی نہیں بلکہ شہری کی اذان ہے اور اس تحری کی اذان اور فجر کی اذان کے درمیان وقفہ بہت تھوڑا وقفہ بہت تھوڑا تقریباً پچیس منٹ آدھے گھنٹے کا اتنا سا وقفہ ہوتا تھا نبی اخلاق اسلام کے لیے کیونکہ صحابہ فرماتے ہیں بالکل تھوڑا سا ہی ٹائم ہوتا تھا دونوں آزانوں کے درمیان بس یہ ادان دے کے اترتا اور دوسرا وہ ادان دینے کے لیے چڑھ جاتا مقصد تھوڑا سا وقت ہوتا تھا فرمایا کلو شرابو کھاؤ پیوہ ابنا دیا ابن ام امسوم کے عبداللہ ام مخصوم رضی اللہ عنہ آدان دے بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آزان دیتے تھے لیکن رات کے وقت شہری کی اذان دیا کرتے تھے اور عبداللہ اللہ ابن اُم مختوم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے آزان دیتے تھے کھاؤ پیو کم تک حتی حتی کہ عبداللہ ابن مختوم کے عبد اللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آزان دے یعنی شہری سے روکنے اور فجر کا وقت ہو گیا ہے یہ بتانے کا طریقہ کیا ہے آزان دینا اس وقت بھی لوگ سائرن بجاتے ہیں گوٹر بجاتے ہیں اور کہتے ہیں پانچ منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دو اور کھانے والے وہ جب تک آزانے ہوتی رہے کھاتے رہتے ہیں وہ مولوی بھی بےچارے روتے رہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے بند کر, بند کر دو بند کر دو بند کر دو تو یہ طریقہ بھی بد ہے نوین اسلام تو اسلام سے ثابت نہیں آپ کا طریقہ کیا ہے جو آپ نے سکھایا آزاد دو خری کا ٹائم ہو گیا ہے شہری کا ٹائم ختم ہوا فجر کا ٹائم شروع ہوا پھر آزان دو اسلام نے جو نشانی مقرر کی ہے وہ ہے آزام. یہ یہود و نسارہ والی ٹلیاں اور ہارن فائرنگ نہیں نہ ہی یہ تصویب روبے داروں اللہ نبی کے پیاروں کی آوازیں یہ نبی رسرات ولاق کا طریقہ نہیں ہے وہ خیر الحدی حدی المحمد صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقوں میں سے بہترین طریقہ امام الانبیاء جناب محمد مصفاف صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سرولمور صاحبہ اور کاموں میں سے بدترین کام وہ ہیں جو لوگ اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں دین کے نام پر اور ہر نو ایجاد شدہ کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی چہندم میں لے جانے کا باعث ہے है. جب تک عبداللہ اللہ ابن مختوم آزان نہ دے کھاؤ پیو یہ تحریر کا وقت یعنی یوں ہی آزان شروع ہو اور کھانا پینا بند اس کے اندر تھوڑی سی رخت اور بھی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلم کی اذا کے لیے ادا نگاہی جب تم میں سے کوئی آدمی آزان کی آواز سنتا ہے برتن اس کے ہاتھ میں ہے پانی پینے کا کوئی پیاز ہے گلاس ہے یا کوئی ڈوالا اس نے توڑا ہے اور منہ کی طرف لے جا رہا ہے اور اللہ کی آواز آ رہی اب کیا کرے چھوڑ دے نہیں اتنا دل نہیں توڑتے آپ کا بلکہ اتنی رخصت ہے کہ جو کچھ ہاتھ میں ہے وہ کھا لیں فلا جزاڑ کا یا پھر کوئی برتن اٹھایا ہے پانی پینے کے لیے چائے پینے کے لیے کاف پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے لسی پینے کے لیے دہی پینے کے لیے کوئی بھی چیز ہے جو ہاتھ میں ہے وہ کھا پی لیں کسلی کے ساتھ اس کو پیے کھائیں اس کے بعد آپ کچھ نہیں کرتے جو سامنے پڑا ہوا ہے اس کو بھی چھیرنا یہ یاد رکھنا کئی لوگ کیا کرتے ہیں ادان شروع ہوئی وہ کہتے ہیں جلدی جلدی چائے ڈالو ادانیں شروع ہو گئی ہیں نہیں ادان شروع ہو گئی تو ختم جو ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ کوئی چیز بھی آپ کے لیے حلال نہیں رہی آپ کی صلی اللہ کو سلاح فرماتے ہیں الفجر فجران فجریں دو ہیں ایک فجر ہے جو نماز کو حرام کر دیتی ہے اور کھانا پینا اس میں حلال ہو جاتا ہے یعنی فجر کازے شہری اس وقت منع ہے کہ اس وقت کوئی آدمی نماز نہ پڑھے بلکہ پہلے کھائے پیے شہری کر لے یہ نہ ہو کہ وہ نماز پڑھتا رہے اور شہری کا ٹائم ہی گزر جائے اور دوسری فجر یو حرمت وہ کھانے کو حرام کر دیتی ہے اور اس میں نماز ہلال ہو جاتی ہے یعنی فجر کی آزان جب ہو تو کھانا پینا حرام ہو گیا کھانا پینا بند اور اب نماز کی تو لہذا اس بات کا ضرور خیال رکھیں اچھا یہ بھی نہ ہو کہ آپ کہیں چلو ہاتھ والی چیز تو کھانے کی اجازت ہے نا دیکھا ایک منٹ رہ گیا ہے آ جانے ابھی شروع ہو جانی ہے تو حاجی صاحب وہ چاولوں کی پرات ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائیں کھانے کے لیے کہ جی ہاتھ والی تو کھانا جائز ہے نا یہ کام نہیں کرنا ہیلا بہانہ نہیں کرنا ایک روٹین معمول میں ایک آدمی جو چیز ہاتھ میں اٹھاتا ہے کھانے پینے کے لیے وہ تو ٹھیک اس کے علاوہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ پورا کرو رات تک رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر اللہ راہ وہتی شم فقط اب کا جب ادھر سے رات آ جائے ادھر کو دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کی افطاری کا وقت ہو گیا یعنی جو ہی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کر کئی لوگ سورج غروب ہونے کے دو تین منٹ بعد افطار کرتے ہیں کئی لوگوں نے وہ ٹائم ٹیبل بنوائے ہوئے ہیں مثلا آج کل آ, سورج کے گروب ہونے کا ٹائم ہے سات بج کے بیس منٹ تو انہوں نے ٹائم ٹیبل پہ لکھا ہوا ہے تاریخ کا وقت سات بج کے بائیس منٹ یا تیئیس منٹ دو تین منٹ لیٹ کیوں اس لیے کہ سورج گروپ ہوا ذرا اچھی طرح ہو جائے یہ جو اچھی طرح ہونے والا سلسلہ ہے نا یہ آئے دیالو جی نبی رسلات اسلام سے ثابت نہیں ہے بلکہ آپ نے منع کیا ہے تاریخہ وقت جو ہی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کرو اور فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے بھلائی پر رہیں گے ماں اجل جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہے لیکن جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بیس منٹ پہ افطاری کا ٹائم اور آپ انیس منٹ پہ افطار کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ اپنے القوبوں کے بل الٹے لٹکے ہوئے تھے القوبہ اس پٹھے کو کہتے ہیں جو ایڑی اور پنڈری کے درمیان ہوتا ہے عام طور پر اساف عیسائی بکرے کی کھال اتارنے کے لیے اس پٹھے کے بال اس کو الٹا رٹاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ جہنم میں اپنے حقوقوں کے بعد الٹے لٹکے ہوئے تھے پوچھا گیا یہ کیا باجرہ ہے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے ہیں جان بوجھ کے وقت سے پہلے افطار کرنا یہ بھی ہاں بھول کر اگر کوئی آدمی غلطی سے افطاری وقت سے پہلے کر لیتا ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے نخصت دی ہے وہ تو افطاری تو بڑی دور کی بات ہے دوپہر کے ٹائم ہی بندہ اگر بھول کے کھا پی لے کوئی بات نہیں ہوا ہو اصو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے اس کا روزہ نہیں پیتا روفرا القاطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کی بھول چوک معاف کی ہے تو یہ کا وقت ہے طریقہ کار کیا ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسا بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک طرف جُرے کھا کے روزہ افطار کرتے ہیں فعلم اگر ترف جورے نہ ملتی فلا تمارات پھر خشک خجورے کھا کے روزہ افطار کر لیتے اگر وہ بھی نہ ملتی ہسا ہسا وا سے پانی کے چند بھونڈ پھرتے بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرتے اور اس تاریخ کے بعد دہا پڑتے رحابت زما بوپ اُسابت الجر انشاء اللہ پیاس جلی گئی رگیں تڑ ہو گئی اور اجر انشاءاللہ اللہ کے ہاں پکا ہو گیا یہ اس تاریخ دعا ہے کچھ لوگ افطاری کے حرکت پڑھتے ہیں اللہ عمر و کا سن و آ من تو واہ کاف کر تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اسی طرح ایک دعا اور بھی ہے اللہ انی ان لاکہ سن تو واہر اتنے کر تو یہ بھی ثابت نہیں افطاری کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کریں میں نے رمضان کے مہینے میں کل کے روزے کی نیت کر لی ہے اس کو نیت کہتے ہیں. یہ الفاظ بھی ثابت نہیں ہے اگر کسی بندے نے یہ نیت کی شہری کے ٹائم کہ کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں اور کل کو چاند نکل آیا تو پھر اس کی نیت تو گئی وہ روزہ آج کا رکھ رہا ہے اور نیت کل کے روزے کی کر رہا ہے یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ٹھیک ہیں جعلی ہیں اگر کسی عقل والے نے بنائے ہوتے تو یہ نہ کہتا سو می نئی تھی بلکہ وہ الفاظ کیا ہوتے واپی سو مل یو بھائی تو اگر کسی اکلواد نے بنائے ہوتے الفاظ لگتا ہے یہ روزے کی نیت بنانے والا بھی بے چارہ قوب تھا کوئی کا علم نہیں تھا خیر یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نیت تو دل کے ارادے کا نام لوگ رات کو نیت کر کے سوتے ہیں کہ ہم نے صبح کا روزہ رکھنا نیت ہوتی یہی نیت ہے زبان سے نیت یہ کوئی تصور نہیں ہے اس کا اسلام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے توقیقی آئیے گا